باب پنجم عبادات عبادت کا مفہوم نماز روزہ زکوۃ حج حمایت اسلام پچھلے باب میں تم کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے اللہ عد لا شریک پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر بالخصوص قرآن مجید پر اللہ کے رسولوں پر اور بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کی زندگی پر اور ایمان بالقدر یعنی قدر پر ایمان لانا یہ اسلام کی بنیاد ہے جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ تو مسلمان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے لیکن ابھی پورے مسلم نہیں ہوئے پورا مسلم انسان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 تم نے نافرمانی کی تو تم خود اپنے اقرار کے بموجب باغی اور مجرم ہو گئے پھر تم نے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اللہ ہی کا فرمان ہے اب تم پر لازم آ گیا کہ اس کی ہر بات کو مانو اور ہر حکم پر سر چکا دو پھر تم نے یہ بھی اقرار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اب اس اقرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع تم پر فرض ہو گئی لہٰذا تم پورے مسلم اسی وقت ہو گئے جب تمہارا عمل تمہارے ایمان کے مطابق ہو ورنہ جس قدر تمہارے ایمان اور تمہارے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی تمہارا ایمان ناقص رہے گا آؤ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 اللہ تمہارا معبود ہے عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے مثلا تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو ان باتوں کے دوران اگر تم نے جھوٹ سے غیبت سے فیش گوئی سے اس لیے پرہیز کیا کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اور ہمیشہ سچائی انصاف نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کی اس لیے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہ ہو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 کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کسی بیمار کی خدمت کی اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا نام کو نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا تم نے تجارت یا سنت یا مزدوری کی اور اس میں اللہ کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام لیا حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے تو یہ روٹی کمانا بھی اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تھے غرض یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سے خوف کرنا اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا اس کے قانون کی پیروی کرنا ہر ایک فائدے کو ٹھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہو اور ہر ایسے نقصان کو گوارہ کر لینا جو اس کی فرما برداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو یہ اللہ کی عبادت ہے اس طریقے کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا پینا پھرنا سونا جاگنا بات چیت کرنا سب کچھ داخل عبادت ہے یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے اور انسان کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے اس غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کی اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں جو شخص یہ ٹریننگ جتنی اچھی طرح لے گا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 اس سے مدد مانگی اس سے ہدایت طلب کی اس سے اطاعت کا عہد تازہ کیا اس کی خوشنودی چاہنے اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش کا بار بار اعادہ کیا اس کی کتاب کا سبق دہرایا اس کے رسول کی سچائی پر گواہی دی اور اس دن کو بھی یاد کر لیا جب تم اس کی عدالت میں اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہو گئے اس طرح تمہارا دن شروع ہوا تھا چند گھنٹے تم اپنے کاموں میں لگے رہے پھر ظہر کے وقت معذر نے تم کو یاد دلایا کیا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 یہ ان تمام عقیدوں کو تازہ کرتی رہتی ہے جن پر تمہارے نفس کی پاکیزگی روح کی ترقی اخلاق کی درستی اور عمل کی اصلاح موقوف ہے غور کرو وضو میں تم اس طریقے کی کیوں پیروی کرتے ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں اسی لیے نا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہو قرآن کو تم قسد غلط کیوں نہیں پڑھتے اسی لیے نا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 خود حاصل ہوتے ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے اور نہ پڑھنے پر اس کی ناراضگی اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اس کا کوئی نقصان کیا بلکہ اس لیے ہے کہ تم نے اپنے خود آپ کو نقصان پہنچایا کیسی زبردست طاقت نماز کے ذریعے سے اللہ تم کو دے رہا ہے اور تم اس کو لینے سے جی چھراتے ہو کس قدر شرم کا مقام ہے کہ تم زبان سے تو اللہ کی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 اور پھر ادا کرنے سے بچتے ہو اگر فرضیت سے انکار ہے تو تم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو اور پھر ان دونوں پر تمہارے ایمان لانے کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اگر تم اسے فرض مان کر پھر ادا نہیں کرتے تو سخت ناقابل اعتبار آدمی ہو تم تم پر دنیا کے کسی بھی معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تم اللہ کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتے ہو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 اس کے تہ اللہ کا خوف ہے اللہ کے تم پر نگہبان ہونے کا یقین ہے آخرت کی زندگی اور اللہ کی عدالت پر ایمان ہے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت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 تمہیں اس عبادت کے قابل بنائے جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بچا لانی چاہیے پھر دیکھو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا ہے تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں اس کے بے شمار دوسرے فوائد بھی ہیں ساری اسلامی آبادی میں پورا ایک مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہو جاتا ہے ساری فضا پر ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کے احکام کی اطاعت اور پاکیزگی اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے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 جن کو اپنے خالق اور رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئے اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کیے ہوئے قانون کو توڑیں اس سے کوئی شخص کس وفاداری کس نیک چلنی اور امانت داری کس فرض شناسی اور پابندی قانون کی امید کر سکتا ہے زکات تیسرا فرض زکات ہے اللہ تعالی نے ہر مسلمان مالدار پر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 لکشمی کی پوجا کرنے والا اور روپے پر جان دینے والا ہریس اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں جو شخص اللہ کے حکم پر اپنی گاڑی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو وہی اسلام کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے زکوٰۃ مسلمان کی اس قربانی کی مشق کرواتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب مال صرف کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی دولت کو سینے سے چمٹائے نہ بیٹھا رہے بلکہ دل کھول کر خرچ کرے زکوات کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں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 موٹروں میں چڑھے چڑھے پھرو اور تمہاری قوم کے ہزاروں آدمی روٹیوں کے محتاج ہوں اور ہزاروں کام کے آدمی مارے مارے پھرے. اسلام ایسی غرضی کا دشمن ہے کافروں کو ان کی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ دولت ان کے ہاتھ میں لگے اس کو سمیٹ سمیٹ کر رکھیں اور اسے سود پر چلا کر آس پاس کے لوگوں کی کمائی بھی اپنے پاس کھینچ لیں لیکن مسلمانوں کو ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا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 بڑھتا چلا جاتا ہے جون جون کعبہ قریب آتا ہے محبت کی آگ اور زیادہ بڑھتی ہے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 اللہ اور یہ ہے وہ سرزمین جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں سے اللہ کا کلیما بلند ہوا اس طرح مسلمان کا دل اللہ اور اسلام کی محبت سے بھر جاتا ہے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 وقت پر اس کے کام آئے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے اس کی برائی سننے تک کا روادار نہ ہو جب یہ بات اس میں نہیں تو یہ منافق ہے اس کا دوستی کا دعوی جھوٹا ہے اسی مثال پر قیاس کر لو کہ جب تم مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہو تو تم پر فرض کیا آیت ہوتا ہے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ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 اللہ کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایا کہتے ہیں یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر آیت تو ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کرے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزے کی طرح فرض آئین ہو جاتا ہے اور اگر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے کے قریب جو ملک واقع ہوں وہاں کے بھی ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ جان اور اور مال سے سے ان ان کی مدد کرے اور اگر ان کی مدد مدد اگر بھی دشمن کا حملہ دفع نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر ان کی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی یہ فرض ادا کرنے میں کوتا ہی کرے تو گنہ ہوگا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 سب کچھ بیکار ہیں